والا سیدمریا امن مسلم اما بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو اہل ایمان کو باخبر کیا ہے کہ شیطان تمہارے ساتھ وہ ہاتھ نہ کر جائے جو اس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا آدم شیطان تمہیں کھسنے میں مبتلا نہ کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا وہ کیا تھا ما لاسما لیوری سو آتی ان سے ان کا لباس شیطان نے چھین لیا تھا اور ان کے سطر ان کے سامنے ظاہر کر دیے اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے خبردار کیا ہے کہ بچ جاؤ کہیں شیطان تمہیں ننگا نہ کر دے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب شیطان نے ان سے ان کا لباس چھین لیا اس کے بعد پھر وہ جنت میں نہیں رہے بلکہ انہیں جنت سے نکال دیا گیا تو بے لباس جنت میں نہیں رہتا شیطان تمہیں بھی ننگا کرنا چاہتا ہے بے لباس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کے کام کرتا ہے چند باتیں کل میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی لباس کے حوالے سے اب اسی پر مزید ایک دو چیزیں اور سمجھ لیجئے ایک شبہ اور اشکال عام طور پہ بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی عورتوں کے لیے تانگ لباس یا اس طرح کا لباس باہر چلو پہن کے نہ جائے لیکن گھر میں پہن لے اپنے خامد کے سامنے پہن لے یہ بڑا مضبوط شبہ ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے خامد کے سامنے کچھ بھی نہ پہنے سارا کچھ اتار دے کوئی مسئلہ نہیں میاں بیوی بی کے آپس کے معاملات ہیں اس کے سامنے کچھ بھی نہ پہنے تو جائز ہے اس کے سامنے جیسا مرضی لباس پہن لے اس کے لئے جائز و درست ہے لیکن صرف خامد کے ہی سامنے ہو اوروں کے سامنے نہ شباشی کا لباس نائٹ ڈریس خامد کے سامنے ٹھیک ہے پہن لے لیکن اگر وہ خامد کے سامنے پہننے والا لباس ہی گھر کے دیگر افراد کے سامنے بھی پہن کے جانا تو پھر بھی وہ غلط اور نہ ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تھا اللہ اس کو لباس قرار ہی نہیں دیتے کیونکہ لباس جاری کمواری شاہ یہ تعریف ہے لباس کی جو اللہ نے کی تمہارے جسم کو اپنی اوٹ میں کرے اور و ایسے زینت ہو جو چیز جسم کے ساتھ چپک جائے جسم کے قد و خال نمایاں کرے اور جسم اس میں سے جھلکتا ہو ایسا باریک لباس وہ لباس نہیں ہے مختصر سے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جس کے سامنے برہنا ہونا اس کے لیے جائز ہے اس کے سامنے اس طرح کا لباس پہنچے بات ختم اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے آنا ہے تو پھر وہ ساتر لباس پہنے ہاں اوپر سے بڑا ایبایا ہی پہن لے جسم چھپانا مقصود ہے اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ پینٹ شرٹ ٹراؤزر شرٹ فلاں بھی پہنتا ہے فلاں بھی بڑے بڑے نام لوگ لیتے ہیں جتنے بھی بڑے سے بڑے نام کیوں نہ ہوں اللہ تعالی کے حکم صدقے کے لیے برابر ہے کوئی پینٹ پہنے ٹراؤزر پہنے شریعت کہتی ہے کہ اس کا خطر ڈھکا ہوا چھپا ہوا ہونا چاہیے ہاں ٹھیک ہے پہنے پینٹ اوپر سے اتنی لمبی اور کھلی شرٹ پہنے جو گٹنوں تک آج جائے کوئی ارج نہیں مرد کے لیے ٹراؤزر پہننا پینٹ پہننا کوئی مسئلہ نہیں کب جب وہ اوپر سے اتنا بڑا قمیز یا شرٹ پہنے جو اس کے گھٹنوں تک کہا جائے تاکہ کسی بھی صورت اس کا خطر ظاہر نہ ہو شریعت ایک بنیادی اصول سمجھا رہی ہے یواری واری سو آتی کم یہ ہے لباس جو جسم کے ساتھ چپک جائے گا وہ لباس نہیں ہے جس سے تمہاری سورین ہپس ظاہر ہوں وہ لباس نہیں ہے اس کو تم نے چھپانا ہے ٹھیک ہے پہنو شرٹ پینٹ لیکن اوپر سے بڑی چادر عبایا یا مطلب ہے کہ لمبا قمیض لمبی شرف ایسی چیز ہو کوئی حرج نہیں شریعت کا مطلوب و مقصود وہ پورا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اور مطلوب کیا ہے کہ تمہارا لباس ساتر ہو اور شیشان کیا چاہتا ہے لباسو ہوما لباسہما ہوما سو آتی لباس چھین کے بندوں کو ننگا کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے دن ب دن دیکھیں کپڑے چھوٹے چھوٹے اور تنگ سے تنگ کرتا چلا جا رہا ہے اور لوگ اس کو خوشی کے ساتھ سینے سے لگاتے چلے جا رہے ہیں تو لباس شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو جیسا مرضی پہنے شریعت نے ایک خاص اصول مقرر کیا ہے اس پر پورا اترنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے بمار لے جائے